کلا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان القدیم بسم الله الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ آل حبيب الله. <متعب> السلام, <انتباع> السلام علیکم و رحمتہ اللہ منو <متعب> <متعب> کئی فہال ماشاءاللہ ماشاء اللہ عطا فرمائے اللہ پیارے پیارے مدنی مننوں اور مدنی چینل کے نادین آج ایک مرتبہ پھر بڑے دن یعنی بارہ ربیع نور شریف کو ہم اپنے سلسلے مدنی مننوں کے مدنی پھول میں حاضر ہیں جو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں اور بالخصوص جو ہمارے پیارے پیارے مدنی مننے ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں ہم ان کو اپنے سلسلے جس کا نام ہے مدنی منو کے مدنی پھول میں مرحبا کہتے ہیں آئیے میں آپ کو درود پاک کی ایک فضیلت بتاتا ہوں ایک مرتبہ اللہ عزوجل کے چاروں مقرب فرشتے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے سیدنا جبرائیل امین علی سلاۃ وسلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو دس بار درو شریف پڑے گا اسے پولے سرحد سے بجلی کی طرح تیزی سے گزار دوں گا سیدنا میکایل علی نبی جناب علیہ اللہۃسلام نے کیا میں اسے ہودے کوسر پہ پہنچا کر سیراب کروں گا سیدنا اسرافیل علیہ السلام نے ارض کیا میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس وقت تک پڑھا اس وقت تک پڑھا رہوں گا جب تک کہ اس کی بخشش نہ ہو جائے ملک الموت علیہ السلام سیدنا اسرائیل علی سلاۃسلام جو کہ لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں انہوں نے کیا میں اس کی روح اس قدر آسانی سے قبض کروں گا جس طرح انبیاء اکرام علیم السلام کی روح نکالتا ہوں سبحان اللہ علی الحبیب الامو حمدے پاک پڑے ہیں آلام حمد اللہ مسل ہم اللہ مسل سب متنی مجھے مل کے پڑے ہیں سلے ادام اللہ آج بڑا دن ہے آپ کا سلح سے بس زیادہ سودا تم کے پاس پڑے ادام اللہ ہم نور ہے زمانہ شبح شبے بلادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح ہے شبے بلادت جلوا ہی جلدا جلوہ صبح شبے بلادت سایا خدا کا سایہ شبح شبے بلادر پھولوں سے باغ لگے شاخوں پہ مر لہ کے باہر آیا صبح دیکھے بلادر دل جگ مگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے ٹھیلا نیا اجالا صبح دیکھے بلادر اللہ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آلم میں رنگ بدلا صبح شبے برادر روحل عمل نے گاڑا کا بے کی چپ جنڈا کا ہر شرا پھڑے گا صبح شبے برادر اللہ پیارے روی الدق چمکا دیا نصیبہ صبح شبے بلا در شادی رسی ہوئی ہے بجتے ہیں شادی آنے دھولا بنا وہ بولا صبح, صبح شبے بلادر تیری چمک دمک से آلم چمک رہا ہے میرے بھی بکنگ کا شبح شبے بداد باٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑہ باٹا ہے دو جہاں میں تھی का کا باڑہ دے دے حسن کا حصہ صبح شبے بدا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے نادین آج خوب خوب دور دے پاک پڑے اور آکا صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی التجائے رکھیں آج انشاءاللہ شاء آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے خوب اللہ رب العزت نعمت عطا فرمائے گا پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے نادین آئی اپنے سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت کلام مجید شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اؤ بسم ہی الرحمن پے اف ہ تم ان پس اللہ. پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چند کے نادین آئی حمد باری تعلی اپنے سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول میں شامل کرتے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ, اللہ, اللہ, اللہ. a سبحان اللہ پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے نادین آئی اپنے سلسلے مدنی منو کے مدنی پھول میں ایک کلام شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ محمد. سب سے اولا Yeah. داد کو رے سارے دے گو گو سہی لے گے دے سارے دے ہے گو گو سہی لے بارے سہ دادی سب سے آ 羊羊八羊羊八 سبحان اللہ سلّہ سبحان ماشاء اللہ ماشاء اللہ،, ما اللہ پیارے پیارے مدنی منو الحمد اللہ ماہ ربی شریف تو کیا آتا ہے ہر طرف موسم بہار آ جاتی ہے میٹھے میٹھے مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دو جاتی ہے بوڑھا ہوا جوان گویا ہر حقیقی مسلمان دل کی زبان سے کس کی دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے کیا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربی ال کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ عز و, جل و صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو آپ کی نبوت کی نشانیوں نے آپ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی میں نے دیکھا کہ آپ بچپن میں جھولے میں چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی اس کی جانب اٹھاتے تو جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے چاند اس جانب جھک جاتا تھا سرکار مکم کرمہ سردار مدینہ منبرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں چاند سے باتیں کرتا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا اور جب چاند ارشی کے نیچے سجدہ کرتا اس وقت میں اس کی تصبیح کی آواز سنا کرتا تھا چاند جک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا چان جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں چان جھک جا جگلی اٹھاتے مہد میں چان چلتا تھا دشار تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسی قوت عطا فرمائی دی کہ آپ بچپن میں اشارے سے چاند کو جدھر چاہتے لے جاتے تھے جب اعلان نبوت کے بعد اڑتالیس برس کی عمر میں کفارے مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھانے کا مطالبہ کیا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے چاند کو چاک کر کے دکھایا انگلی کا اشارہ ہوتا ہے تو ڈوبا ہوا سورج آ جاتا ہے انگلی کا اشارہ ہوتا ہے تو جو چاند جو ہے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کہاں کہاں کام آ رہا ہے تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سماج فرمایا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و نے کیا کیا قوتیں عطا فرمائی تھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تھے اپنے اشارے سے فرما دیا کرتے تھے تو کہتے ہیں نا کہ, کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تو پیارے پیارے مدنی منو فیضان مستعفی جاری اور ان شاء جاری رہے گا آئیے ایک آمد کا کلام جو ہے شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی آمد آکا کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد ظاہر کی آمد مر ہبا مر ہبایا مستعفی مر ہوبایا مستعفی مر ہبایا مستعفی مر ہبایا سرکار کی آمد مرحبا ہابا کی آمد مرحبا ہابا جانا کی آمد مرحبا سب اب مل کر بولو مرحبا نبی کا جشیر آیا رے پیدا راشان رسول نبی کا جشیر آیا ہے شک ہے اور پیار ہے جس میں آتے ہمیں تو عشق ہے اور پیار ہے جو لاؤ آج پہ آپ دے سلکانے نبی رات کے آیا ہے پدانے آج کال رو نبی رات کی آیا ہے پدانے آج کال ت پار کی آمد بر آمد جانا کی آمد بل ہابا پب مل کر آج ہے جگہ نے رتو آج ہے جگہ آشت رسو میرے بنا تو سنا آشتارے ندی کا کشین آیا ہے آشکار تم ندی ہے آشکان تم جسم کے میرے کو اس کے میرے دور پیارے آم جی سرکار ہے ربی کا جشن آیا ہے پانے آج کان سو کا جیسے آیا ہے سرکار کی آمد بھر ہند آمد آمد مرحبا سب سب رہے ہیں منا کشن راج سب رہے ہیں منا بند مانے خداش کا رسو کا جشن آ رہا نیے پیدا وے آج کا جب شرا لے پتا آپا سے ہمیں تو خشک ہے وچار ہے کشمیر آتا سے ہمیں تو خشک ہے وچار ہے آج کو پیسہ بے تن ہے روی آج کے آیا میں آج کال تو روی آج کے آیا میں آج کار تارکی احمد بھابا تارکی آمد بھائی ہابا جانا آمد بھائی سب مل بولو برہ ماہ لے آیا ہے آج کال رتور سبھی کا دیکھنے آیا ہے آج کال رو سرکار کی آمد مرحبا ہپا کی آمد مرحبا ہابا جانا کی آمد بھر پاپا مل کر بولو مرحبا ہمیں تو خشک ہے بچارے کشمیر آتا ہمیں تو خشک ہے بجارے جاش کو تم کا مجھے کلکار میں نبی کاج کے آیا ہے پانے آج کال تو نبی کاج کے لئے ہے پدانے آج کال تو آمد مرحبا کی آمد برہابا آمد برہابا سالار کی آمد برہابا ٹھیک آمد برہابا آمد برہابا کی آمد برہابا سر کی آمد برہابا چالانا تی آمد سبحان اللہ سبحان اللہ فدا ہے آشکا رسول پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین کیا بات ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا بنا دیکھے بنا دیکھے آکا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم قربان ہمارے ماں باپ قربان کیا شان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا شریف میں ہے کہ جب رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تھے تو در و دیوار روشن ہو جایا کرتے تھے اب مسکراتے آئیے سوئے گناہ اب مسکراتے آئیے سوئے گناہ آقا اندھی قبر میں اطار آ گیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا روایت فرماتی ہیں میں سہری کے وقت کپڑے سی رہی تھی اچانک سوئی ہاتھ سے گر گئی اور ہاتھی چراغ بھی بج گیا اب یہ کہ جب چراغ بجا تو اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا اتنے میں مدینے کے تاجدار سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور سارا گھر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے نور سے روشن و منور ہو گیا آپ <سؤال> فرماتی ہو گم شدہ سوئی مل گئی <سؤال> سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے صبح کو شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے مدنی مندوں اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہیں ایسے نور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ, وہ کمالا تتا فرمائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی اندھیری جگہ میں جاتے ہیں تو اندھیری جگہ نہیں رہتی وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بدر منیر ہو جاتی ہے تو ہم پھر جھوم کے کیوں نہ کہیں کہ نور والا آیا نور لے کر آیا اور بچوں کی سب سے زیادہ پسندیدہ کون سی ہے نور والا ہے اب تمام مدنی منع سوچ رہے ہوں گے جو بیٹھے ہوئے ہماری نعت کا پڑی جائے گی تو پڑے جھم کے نور والا آیا نور آیا है لے کر آیا ہے نور والا اس طرح نہیں جو مدنی چینل پہ مدنی منع ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے پڑھیں نور والا آیا ہے نور है لے کر آیا है है. है. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا آیا ہے ہے نور لے کر لے دیکھو کیسا نور جایا دوارا وڑی جایا دو وقت ہری بنگا را دس تلا رسون تایا ہم بنا کے جائیں گے دور والا آیا ہے تم بھارا متھراؤ تم کیا ہے سرپا کیا مت بڑھا رات وقت مارکیاست وقت را ملک یا روا اسپال گپالا مارکیالی گا دیوالوازی جم ہو گئے دیواروں جاؤ مچن جاؤ مچن جاؤ تمہارا یار آنے والا نے سرپاسی کی آمد بڑھاوا دلدار کی آت مرحبا salaat ho salaat paani ka ya habibullah salaat zamana hosh desh veer dilaga huzoor e zamana subah sadev dilaga karda jahe kissa karda unhare kissa subah sadev dilaga aayi nahi to ko ma hatta taana aayega آن رنگ بدلا آن رنگ بدلا تمہیں چھ دلادلے کا بیٹی چتہ جھنڈا ہر کا میلے تالا کا بیچے جھنڈا ساڑ سڑا پرے کاغل فلا پر تمہیں چھے دلا دٹانے کو جہاں پہ تو دے جہاں میں تمہیں نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے ڈور لے کر آیا ہے سارے آیا تیرے دیکھو کیسا نو ہے سارا مڑے کا اللہ سبحان اللہ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سرکار کی آمد آکا کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد بادر کی آمد باطن کی آمد مکی کی آمد بدنی کی آمد حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے مرحباء مصطفیٰ کی مزید دھومیں بچاتے ہیں اور مرحبایا مصطفیٰ سے متعلق جو ہے مزید جو ہے ایک ہمارے ساتھ مدنی منعیں موجود ہیں جو کہ انشاءاللہ عزوجل آپ کو مدنی پھول عطا فرمائیں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ سلاۃ و السلام علیک اللہ علیہ رسول اللہ سلاۃ والسلام یا حبیب اللہ السلام یا حبیب اللہ السلام السلام علیہ نبی اللہ یا نور اللہ نور اللہ پرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر سو رحمت نازل فرماتا ہے اللہ علی صلی اللہ صلی اللہ علی محمد ربع نور شریف تو کیا آتا ہے ہر طرف موسم باہر آ جاتی ہے میٹے میٹے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے بوڑھا ہو یا جوان ہر حقیقی مسلمان گویا دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے نصار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربع الاول نصار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربع الاول سواہِ ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں جب کائنات میں کفر و شرک اور وحشت و وروریت کا گھپ اندھیرہ چھایا ہوا تھا 12 ربع النور شریف کو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف ور تعظیمہ میں حضرت سیدنا۔ رضی اللہ انہا کے مکان رحمت نشان سے ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمت جگمت کر دیا سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی دار رسالت شہنشاہ نبت مخدین جود و صحابت پہ کرے خدمت و شرافت مسجد انسانیت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر مادر پر جلواور ہوئے مبارک ہو ختم المرسلین تشریف لے آئے مبارک ہو ختم المرسلین تشریف لے آئے جناب رحمۃ اللہ تشریف لے آئے خطب المرسلیم رحمۃ اللہ شبی المدن انیس العربین سراج السالکین محبوب رب المین جناب صادق امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرارے ہر قلب و محض و غمگین بن کر بارہ ربیع نور شریف کو صادق کے وقت جہاں میں تشریف لائے اور آ کر بے سہاروں گم کے مارو دکھیاروں دل فکاروں اور در در کی ٹھوکرے کھانے والے بیچاروں کی شام غریبہ کو صبح بہارا بنا دیا سبحان اللہ مسلمانوں صبح بہارا مبارک وہ برسات انوار سرکار آئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارہ روپیے نور شریف کو اللہ عز و کے نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ غری ہوتے ہی کپڑوں ظلمت کے بادل چھٹ گئے شاہی ایران کسرا کے زبا آیا چودہ کنکر گن گئے ایران کا جو آتش خدا ایک ہزار سال سے شعلہ زن تھا وہ بج گیا دریائے پاوا خشک ہو خو گیا کعبے کو وشد آیا اور بدھ سر کے بل گر پڑے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری آمد تھی کے بے اللہ مجرے کو جھکا تیری ہے بتی گر پڑا رسمت خدا بندی پر خوشی منانے کا قرآن قریف حکم دے رہا ہے اور کیا ہی آقا اللہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی ابوا زب کی رحمت ہے دیکھیے مقدس قرآن صاف صاف احان کر رہا ہے وما اللہ رحمت اللہ ایمان اور میں نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے حبیب صلی اللہ محمد الحمد للہ بارہ ربیع نور مسلمانوں کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے یقینا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میں شاہ باشرو بر بن کر جلوا کرنا ہوتے تو کوئی عید عید ہوتی نہ کوئی شب شب اے برآت بلکہ کونو مکان کی تمام تر رونق و شانت عالم یا قدموں کی دھول کا صدقہ تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے علیہ وسلم جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعد گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا پوچھا کیا ملا بولا تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی خیر رسید نہ ہوئی پھر اپنے انگوٹے کے نیچے موجود سواد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا میں اس سے میں نے مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے کیونکہ میں نے سوئے لونڈی کو آزاد کیا تھا حضرت علامہ بدردین آئین فرماتے ہیں اس اشارے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا پانی دیا جاتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم ایک عالم صاحب رحمت اللہ تعالی علی فرماتے ہیں الحمدللہ مجھے خواب میں تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صل اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی میں نے عرص کی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال کی ولادت پر دوبارت کی خوشیہ مرانا پسند آتا ہے اشارت فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں سبحان اللہ حضرت سیدتنا امینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ تین جھنڈے نصف کیے گئے ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں اور تیسرا کعبے کی چھت پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی روح الامین گارہ کعبے کی چھت پر جھنڈا روح الامین گارا کعبے کی چت پہ جنڈا تعرف اڑا پھرے را صبح شبہ بلادت صلی اللہ علیہ وسلم صلو الحبیب اللہ تعالی تعالی علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف وعط عدیمہ میں ابراہیم نامی ایک مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیمانہ رہا کرتا تھا ہمیشہ حلال روزی کماتا اور اپنی مدنی اور اپنی آمدنی کا آدھا حصہ جشنِ ولادت منانے کے لیے علیحدہ جمع کرتا ربیع نور شریف کی آمد ہوتی تو دھوم دھام سے بغیر شریعت کے دائرے میں رہ کر جشنِ ولادت مناتا علام کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سال ثواب کے لیے خوب لنگر کرتا اور اچھے اچھے کاموں میں اپنی رقم خرچ کرتا اس کی زوجہ محترمہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دیوانی تھی اور ان کاموں میں مکمل تعاون کرتی دوڈا کی وفات ہو گئی مگر اس کے معاملات میں فرق نہ آیا ابراہیم دیوانے نے ایک دن اپنے نوجوان بیٹے کی وسیعت کی پیارے بیٹے آج رات میری وفات ہو جائے گی میری تمام تر پونجی کے میں پچاس ذرہم اور انیس گز کپڑا ہے کپڑا تجہیز و تکفین میں صرف کرنا اور رہی رقم تو اسے بھی ہو سکے تو نیک کام میں خرچ کر دینا اس کے بعد اس نے کل میں تجیبہ پڑا اور اس کی روش كے انصری سے پرواز کر گئی بیٹے نے حزب وسیعت والدہ محروم کے سپرد خاک کر دیا اب پچاس درہم نیک کام میں خرچ کرنے کے معاملے میں اس کو نہیں نہیں آتی تھی. سمجھ نہیں آتی تھی کیا کرے؟ اسی فکر میں رات جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہے خوش نصیب لوگ سوئے جنت رواں روا ہے جبکہ مجرموں کو کسید گسید کر جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہے اور یہ کھڑا تھر تھر کانپ رہا ہے اس کے بارے میں نہ جانے کیا فیصلہ ہوتا ہے اتنے میں غیر سے ندا آئی اس نوجوان کو جنت میں جانے دو چناتی اور خوشی خوشی جنت میں داخل ہو گیا اور سیر کرنے لگا ساتوں جنتوں کی سیر کرنے کے بعد جب آٹھویں جنت کی طرح بڑھا تو دروگا جنت حضرت رضوان نے فرمایا اسے جنت میں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جس نے ماحول ربیع نور شریف میں برادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام میں خوشی منائی ہو یہ سن کر وہ سمجھ گیا میرے والدین مرنومین اسی میں ہونے چاہیے اتنے میں آواز آئی اس نوجوان کو اندر آنے دو اس کے والدین سے, سے ملنا چاہتے ہیں لہذا وہ اندر داخل ہو گیا اس نے دیکھا کہ اس کی والدین مرحنہ نہر کوثر کے قریب بیٹی ہے ساتھ ہی ایک تخت بچھا ہے جس پر ایک بزرگ خاتون جلوہ فروز ہے اور اس کے ارد گرد کرسیاں بچھی ہیں جن پر کچھ وقار خاتون فرمائے ہیں اس نے ایک فریشے سے پوچھا یہ خواتین کون ہیں اس نے بتایا تخت پر شہزادی کونین سید فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور کرسیوں پر عائشہ صدیقی سید اللہ مریم سید آسیہ سید اللہ سارا سید ہاجرہ سید رابعہ اور سید زبیدہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اس سے بہت خوشی ہوئی مزید آگے بڑھا تو دیکھتا ہے ایک بہت یہ عظیم تخت بچھائے ہیں اور اس پر سرکار عالم مدینے کے تاجدار دونوں کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ چمکاتے رونق افروز ہیں ارد گرد چار کرسیاں بچی ہوئی ہیں ان پر خلاف راشدین علیہ تشریف فرما ہے دائیں طرف سونے کی کرسیوں پر انبیاء کرام رام السلام رونق افروز اور بائیں جانب شہاد کرام رام جلبہ فرما ہے اتنے میں اس کے والد مرحوم ابراہیم بھی سرکار مدینہ راحت کلب سینا فیض غنجینا صاحب پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی جھرمٹ میں نظر آ گئے والد صاحب نے اپنے لقتے جگر کو سینے سے لگا لیا وہ بہت خوش ہوا اور سوال کیا ابا جان آپ کو یہ عالی شان رتبہ کیوں حاصل ہوا جواب دیا الحمد یہ جشنِ ولادت منانے کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و ہمیں بھی امیر اہل سنت کی طرح جشنے ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائی النبی جل امین صل اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وسلم علی سبحان اللہ سبحان اللہ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلو سے پاک میں جانا کبھی ہر گز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلا دن نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلا کبھی ہر گزنا چھوڑیں گے جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے پاک میں جانا کبھی ہر جتنا چھوڑیں گے جلو سے پاک میں جانا کبھی ہر کتنا چھوڑیں گے آک کی رسی کبھی ہر جتنا چھوڑیں گے برائے پاک کی رسی کبھی چھوڑیں گے نانا میں ندی ہے کچنا چھوڑیں گے سے پاک میں جانا کبھی ہے کچنا چھوڑیں گے لگاتے جائیں گے ہم رسول اللہ کے نارے گھر میں چانک گھر سننا رے چانک گال لگاتے جائیں گے سور اللہ کے نارے بتانا میں ہماری ہوں کبھی ہر جس نہ چھوڑیں گے بتانا ہے ہماری ہوں کبھی ہر جس نہ چھوڑیں گے بتانا میں ہما کی ہوں سرکار کی آقا کی آمد, آمد, کی آمد, برحبا آمد برحبا سب ڈھونڈ کے بولو نور کی آمد نور کی آمد مرحبا, کی آمد مرحبا, مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا جلوس سے آپ جانا کبھی ہرگز نہ سوڑیں گے انشاءاللہ شاء اللہ جل بہت دیر ہو گئی اپنے ادم کا ہم نے دان نہیں کرا کیا کہیں گے غیبت کے خلاف جز جاری غیبت جار ملغ جار ملغ جار جار رہے گی خلاف جگ جاری رہے گی حسل مدیرہ ان شاء اللہ حسل مدیرہ ان شاء اللہ سنیں گے بت کریں گے سنیں گے کفل مدینہ لگا رہے گا انشا اللہ السملہ مدینہ لگا رہے گا انشا اللہ کفل مدینہ لگا رہے گا ان شاء اللہ السملہ محبت ہو گے چور چل چگل خور محبت ہو گے چور آئیے ایک اور کلام جو ہے شامل کرتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمگی رہے ادم گی گارے ہمارے ہیں, ہیں ملاج رایا آیا بلاج رایا آیا سارے تالک کے سب محال اکیلا پالک کے سب محال پر ہموں میں دنیا ستارے ستارے نیلاد رایا آیا ملاج رایا آیا ملاج رایا فدان پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین آج بہت ہی مبارک دن ہے زیادہ سے زیادہ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کی کثرت کیجئے انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے بگڑے ہوئے کام بنتے چلے جائیں گے اسی کی برکت سے انشاءاللہ شاء اللہ مدینے کا بلاوا آ جائے گا کہتے ہیں کتیا جونا گڑھ اسٹیٹ انڈیا میں ایک سنگ تراش رہا کرتا تھا جو زبردست کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مدینے کا دیوانہ تھا درود و سلام سے اس سے بڑی محبت تھی و سلام کی مشہور و معروف کتاب دلالخراز دلال شریف اسے ازبر یعنی زبانی یاد تھی اس کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس دوران دلال الخراج شریف کا ایک باپ پڑتا ایک بار حج کے پر بہار موسم میں جبکہ عاشق کے کافلوں کے قافلے حرمین طیبین کی طرف رواں دماں تھے اس کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا اکاش ہماری قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھے ہوا یوں کہ ایک رات جب سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئیں کیا دیکھتا ہے کہ وہ مسجد نوبی کے پاس حاضر ہے اور والی بے قساں مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے سب سب گنبت کے انوار سے افدا منور ہو رہی ہے اور نورانی مینار بھی نور برسا رہے ہیں مگر ایک مینار مبارک چکستہ تھا اتنے میں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم کے لبہائے مبارک کو جنبش ہوئی پھول جڑنے لگے اور الفاظ کو جی پائے دیوانے وہ دیکھو ہمارے نور بار منار کا ایک کنکرا ٹوٹ گیا ہے تم ہمارے مدینے آؤ اور اس کنکرے کو اصل نو تعمیر کرو جب کھلی تو کانوں میں والی مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلم گونج رہے تھے مدینے کا بلابا آ چکا تھا مگر یہ سوچ کر آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے کہ میں تو بہت غریب ہوں میرے پاس مدینے کی حاضری کے وسائل لیکن عشق نے دھارس بنائی بےتاب آرجو نے دلاسہ دیا تمہیں تو خود سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو امید بن گئی اور کیوں نہ ہو کہ جب بلایا آکا نے خود ہی انتظام ہو گئے چناچے دیوانے نے رخت سفر بانا اوزار کا تھیلا کاندے پہ چڑھایا اور پور بندرگاہ کی بندرگاہ پر زبان حال سے یہ گنگناتا ہوا چل پڑا کہاں کمل سب کہاں کی دولہ کہاں کمل سب کہاں کی دولہ کہاں کمل سب کہاں کی دولہ قسم خدا کی یہ ہے حقیقت قسم خدا کی یہ حقیقہ ہے حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں چلو مدینے چل مدینے چلتے ہیں چلو مدین ادب پور بندرگاہ کی بندرگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا مسافر پورے ہو چکے تھے لنگر اٹھا دیے گئے تھے مگر عجیب تماشا تھا کہ کپتان کی کوشش کے باوجود سفینہ مدینہ جنبش کرنے کا نام نہ لیتا اتنے میں جہاز کے امرے میں سے کسی کی نظر دور سے جھومتے ہوئے آتے ہوئے دیوانے پر پڑی عملے کے لوگ سمجھے شاید ایک مدینہ باقی رہ گیا ہے جہاز چونکہ گھیرے پانی میں کھڑا تھا لہذا دیوانے کو لینے کے لیے کشتی آئی دیوانہ کشتی کے ذریعے سفینہ مدینہ میں سوار ہو گیا سبحان اللہ اس کے سوار ہوتے ہی سفینہ مدینہ سو تیوہ چل پڑا نہ کسی نے اسے ٹکٹ وغیرہ مانگا اور نہ ہی اس کے پاس تھا بالآخر دیوانہ مدینے پہنچ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اب دیوانہ جھومتا ہوا روزہ پاک کی طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے کچھ خدام حرم کی نظر جو ہی دیوانے پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھے ارے یہ تو وہی دیوانہ ہے جس کا ہولیا ہمیں دکھایا گیا تھا گویا خدام حرم شریف کو دیوانے کا دیدار کرا دیا گیا تھا۔ باہر کے دیوانے نے عشق بار آنکھوں سے سنیری جالیوں پہ حاضری دی پھر باہر آ کر فاپ میں جو دگا دکھائی گئی تھی اس کو بہور دیکھا تو واقعی ایک انگرہ شکستہ تھا چنانچے اپنی کمر میں رسی بنوا کر کی مدد سے کے بل اوپر اگر حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو کوئی عاشق گمبد و مینار پر جانے کی ضرورت تو کیا ایسا کرنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا حکم ادب پر فوکیت رکھتا ہے اس کے تحت دیوانہ اوپر چڑھا اور حزب الرشاد کنکا شریف کنکرہ شریف اسرے نو تعمیر کر دیا۔ واہر دیوانے دیوانے کی خوشبختی جب دیوانے کی بہتاب روح نے سب سب گمبت کا کرپ پایا تو بے کراری اور استراب بے حد بڑھ گیا۔ دیوانے کا کام مکمل ہو چکا تھا اب دیوانے کو نیچے آنا تھا لیکن اس کی مستعرب روح نے لوٹنے سے انکار کر دیا جب دیوانے کا وجود نیچے آیا۔ تو دیکھنے والوں کے کلے جب پھٹ گئے کہ دیوانے کی روح تو کب کی سب سبز گمبت کی رانائیوں پر نثار ہو چکی تھی دیوانہ دم توڑ چکا تھا جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلن بن کے قزا آئی ہے سائے میں سبز گمبد کے توڑنے بھی دو دم چارہ کرو خدارہ کوئی کرو نہ چارہ آنکھ جب گن بد خزرا کا نظارہ کر لے آنکھ جب گن بد خزرا کا نظارہ کر لے کے پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین آج کے دن خوب خوب درود و سلام کی کثرت کی دیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو مل کے بڑی اللہ جب اللہ مرحبا تد مرحبا سلے اللہ خوش آمدین آمدے خدا صلی اللہ خوش آمدین یا حبیب کبھی سلے اللہ خش آمدین تاج دار امبیا سلے اللہ خش آمدین اللہ اللہ کیوں یہ گھر گوشنی ہے آج کس کا جشن ہے آم کے لال کا سلے اللہ خش آمدین بعد یہ ہے آج دنیا میں ہوئے ہیں جل بگل میٹھے میٹھے مصطفیٰ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی سلح السام اللہ مرحبا جس نے ولادت مرحبا صدر مرحبا مرحبا جس میں ولادت مرحبا صد مرحبا نو رہنے آمنا صلی اللہ خوش آمدین جشن میلاد النبی کی دھوم ہے چاروں طرف ہر کوئی ہے کہہ رہا سلے اللہ خوش آمدین سلے اللہ اللہم اللہ سلے اللہ گمبدے پگرا کے جلو سے یہ دل ہو در پہ حاضر ہے گدا سلح اللہ خوش آمدین آپ کے قدموں میں میرا ساتماں دل خیر ہو در پہ حاضر ہے گدا سلے اللہ خوش آمدین ہاں جھوم کر اتار لڑکو سون کر جھوم کر ہاں جھوم کر اتار لڑ کو چھوم کر مست ہو کر دو سدا مست ہو کر دو صدا سلنے والا خوش آمدین اللہم صلی صلی اللہ علیہ وسلم صار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے گلی کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں ہم جن کی کھا رہے ہیں انہی کے گیت ہم گا رہے ہیں چلیں بھائی ایک کلام شامل کرتے ہیں سلو وال الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم <تصح> سولن لارا کبھی بندہ پکار سولا ابھی بندارے دیا ہر آس اپنے دل چمکا دل نبی کا جھنڈا سے سی سیا نبی کا جھنڈا ہے ہریانہ نبی کا جھنڈا سب سے نیر نبی کا جنڈا سب سے بالا نبی کا جنڈا ہر گھر بیلیا یا حبیب اللہ پکار یار سورلا بندہ کر گیان پڑھان گیان مرحبا برہ باب کر بولو بڑھابا ڈھونڈے بولو بڑھا مرحبا تمبر مرحب مرحب کی آمد آمد کی آمد مرحبا ہا بن ڈار کی آمد بھر ہام ڈھار کی آمد بھر تم میں گے چل چاہ اپنے دل بس ججنڈ مت والا ددی کا جنڈا گھر گھر میں ڈہراؤ پکار سول لایا بن لا پکار سول لایا بن لال پہ ہاشتر آؤ باد ال سہرم بے ہبا بے پسوں کے آسرا الو آہرم ہے ہبار ہر بیربا الوا سہرم ہبا ہے جباد بلادر کپیش میں بلادر آئی نہیں کورس کا نیا چلتا نیا چڑھ گا آلم نے رنگ بدلا حک آلم نے رنگ بدلا حکومت میں بلادر ہب مانتا ہے دو جہانے اب تم دے हफ दे का हिस्सा हफ देा हिस्सा मीने गाड़ा हक्का भेकी छप्पी जन्दा मीने गाड़ा हक्का भेकी छप्पी जन्दा हता है छुड़ा फरेरा हे छुड़ा फरेरा शबे विरादा میرانند ہو گیا چہرہ پر سارے روم کر کے چا اپنے دل چمکا اس میں اوجا نبی کرتا بالک آلہ ربی کر چندہ بالک بالا نبی کا چندہ ہے ہریالہ ربی کرشن ججنڈا سب سے ڈرالا کا کاجنڈا ہر گھر میں پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اونچے میں اونچا رہے گا پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہر طرف مرحبا یا مصطفی کی دھومے ہیں آئیے میں آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں مدنی جلوس کے حوالے سے عید میلاد النبی چودہ سو سترہ دوپہر کے وقت ہر سال کی طرح زہور کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے حلقہ نازمہ باد مدینہ کراچی کا مدن جلوس سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتا اور مرحبا یا مستفی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھومے مچاتا سڑکوں سے گزر رہا تھا جگہ جگہ جلوس روک کر شرکا کو بٹھا کر نیکی کی دعوت پیش کی جا رہی تھی ایک مقام پر کم بیش دس سالہ مدنی منہ نے نیکی کی دعوت پیش کی جلوس پر سکوت تاری تھا بیان ختم ہونے پر ایک شخص اٹھا اور پوچھتا ہوا نگرانے ہلکا کے پاس پہنچا اس پر رکت تاری تھی کہنے لگا میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ دوران بیان آپ کے ننے منے مبلک سمیت تمام شرکائے جلوس پر نور کی بارش ہو رہی تھی سبحان اللہ معاف کیجئے میں غیر مسلم ہوں مہربانی کر کے مجھے جھٹ اسلام میں داخل کر لیجئے مرحبا کے ناروں سے فضا کا سینہ دہل گیا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی جلوس کی عظمت اور دعوت اسلامی کی بابرکت مدنی بہار دیکھ کر شیطان سر پیٹ کر رہ گیا داخل اسلام ہونے کے بعد وہ شخص یہ کہتا ہوا چل پڑا انشاء اللہ میں اپنے خاندان میں جا کر اسلام کی دعوت پیش کروں گا چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور اس کی انفرادی کوشش کی برکت سے اس کی بیوی اور تین بچے نیز اس کے والی صاحب دین اسلام کے دامن میں آ گئے عید میلاد الن نبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو بارہ ربی انور ہے پیارے پیارے مدنی منور مدنی چینل کے نادین دعوت اسلامی کے مدنی محول سے ہر دم وابستہ رہیے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام آج انشاءاللہ شاء اللہ جگہ جگہ جلوس میلاد کا انعقاد کیا جائے گا مدنی منو آپ بھی جلوس میلاد میں شرکت فرمائے اور نیکی کی دعوت جو ہے پیش کریں انشاءاللہ شاء کرم ہوگا کہ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائیے جگہ جگہ جلوس میلاد نکلیں گے تو آپ اس میں شرکت فرمائیں اور اپنے نام اعمال کو سوار کوشش فرمائے کہ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں مچائیں دھوم چلے مل کے پڑھتے ہیں دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے پھیلائی ہے دین کا پیغام یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام یہ بچائیے آشکان نے مستفیٰ دنیا میں کہلانے لگے آشکا نے مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے جام آکا کی محبت کا پلایا ہے ہمیں دامت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے نے میں دھوم ہے عشق کے محمد کی خوشبو سینائی سینائی ہے سینائی ہے تین کا کروانے دنیا بھر کے نام ہے کا دنیا بھر کے نام ہے رکھنا سلامتیاں گدام کو رکھنا سلامتیاں گدام ان کی نظروں نے ہی کیا سے کیا بنایا ہے ہمیں دعوت اسلامی نے دنیا پر میں دھوم مجھائی ہے اسلامی نے میں دھوم ہے مدانی چینل چینل مدنی چینل رہیں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے پیارے پیارے مدنی انو اور مدنی چینل کے نادین اب ہمارے سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول اختتام کی طرف ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت رجاتہ فرمائیں آمین بنا ہی نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ